لیے تڑپ رہا گھوم دین کی حادری کے لیے دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینا کی دوا ہی ملے گی مجھے چلو مدینہ کی دوا ہی ملے گی مجھے چلوں مدینہ میں مریض مستعفی ہوں مجھے چھیڑو نہ تبھی میں مریض مستعفی ہوں مجھ چھیڑو نا سبی میری زندگی جو چاہو مجھے چلو مدینہ میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ نہیں مانو سب تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی یہ نا میرے اسکول مجھ کو لے چل تو ہی جانی بے مدینہ میرے اسکول مجھ کو لے چل تو ہی جانی بے مدینہ اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے مجھے موت بھی جو آئے تو سامنے مردینہ مجھے موت بھی جو آئے تو سامنے مردینہ نصیب میں میرا ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حضرت خدمت ہے دیکھتے ہیں جناب اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں اور ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم جناب السلام کون جی جی عرض کر رہا ہوں کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں حضور میں بات کر رہا ہوں محمد عمران قادری خیریت صاحب اللہ کے شکر ہے جناب محمد عمران قادری صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سردار میں ارد شریف سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ میں چاہتے ہیں کہ مفتی یا میں آرام سے بات کرنی تھی جی جی اور جو ہے چاہتے سوال پوچھنا تھا کہ چاہتے تھے یہ جو خاموش رہنے پہ جو حجی سے پاک ہے اس کے بارے میں جو ہے نا چاہتے ہیں کہ وہ حجی سے پاک کہا دیجیے ہے ٹھیک آپ ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں عرب سے کال کی جی سعید صاحب ہم بات کر رہے تھے اس وقت ہم سوال پہ آتے ہیں کہ جبرعیل علیہ سلام جو ہے وہ کن کن اشکال میں تشریف لاتے تھے وہی لے کے اس پہ آپ کلام فرما رہے تھے جس سید بخاری شریف کی پہلی حدیث جو ہے حدیث نیت ہے اس کے بعد امام بخاری علیہ رحمت میں یہی باپ باندھا ہے کہ کئی فقان عبد رسول اللہ حضور پر وہی ابتدا کیسی ہوئی تو اس میں حادث میں یہ آیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا معاملہ ذکر فرمایا اور اشاع فرمایا کہ کبھی فرشتہ میرے پاس آتا انسانی شکل کے اندر اچھا فرشتہ میرے سامنے انسانی شکل میں آتا اور مجھ پر وہ وہی دیتا اور میں اس کو ہچ کر کے یاد کر لیا کرتا تھا اور کبھی مجھے یوں ہوتا تھا کہ مثلاس الجر سے کہ جس طرح کے ایک گھنٹی کی آواز بج رہی ہے یعنی اب اس سامنے ایسا طبقہ بیٹھا ہے کہ جس کو اتنے بڑے مفہوم کو سمجھایا نہیں جا سکتا تو اس کی تشویش سکاط وسلام سلسلہ جرب سے بھی ہے کہ جس طرح لوہے پر لوہا مارا جائے تو گرج پیدا ہو جاتی ہے ایک گھنٹی بجانے میں ایک تسلسل آواز کا پیدا ہو جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہیں کی کیفیت ایک یہ ہوتی تھی کہ جس طرح ایک گھنٹی کی آواز ہوتی ہے تو گھنٹی کی آواز کے مانی دو ایک مضمون میرے دل میں اتارا جاتا تھا اور ایک یہ ای فرشتہ آ میرے سامنے وہی کو پیش کرتا تھا یہاں پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو یہ گھنٹی کی آواز ہے یہ وہ وہی نہیں ہے جو قرآن میں ہے اچھا اس لیے قرآن جو ہے وہی سری ہے हुँ. اس میں جناب جو ہے کہ کوئی ابام نہیں ہے یعنی اس میں جناب جو ہے کہ وہ الفاظ بھی اور معنی بھی ہیں اور سلسلت اور جرس جو ہے جس کو سرکار نے اس وجہ سے الگ ذکر کیا کہ جو فرشتہ لے کر آتا تھا اس کی نوعیت یہ کہ وہ آواز ایک ایسی ہوتی تھی کہ جس طرح کی آواز کا ایک تسلسل ہے اور اس آواز کے اندر ایک مفہوم دے دیا جاتا تھا وہ مفہوم قلب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر جاتا تھا بعد میں سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ سے تعبیر فرماتے اچھا ماشاء یعنی اس سے ثابت یہ ہوا کہ جبرایل علیہ السلام مطلب جو وہی لے کر آ رہے ہیں وہ تو الفاظوں کی صورت میں جس کو ہم قرآن قسم الفاظ اور مانے مانی دونوں ہیں قرآن اور وہ جو گھنٹی کی صورت میں وہی آ رہی ہے وہ حدیث ہے وہ حدیث ہے وہ حدیث اس کے اندر ایک مفوم بیان کیا جائے مفہوم سے حجت حدیث بھی یہاں پہ مطلب دلیل ہو رہی جی یہی حدیث پاک حجرت حدیث کی سب سے بڑی دلیل ہے قبلا مفتی صاحب محترم نے سب سے پہلے ذکر فرمایا تھا کہ وہی کی دو قسم ہے ایک ہے یہ ایک ہے وہی مطلوب جس کو وہی جلی بھی کہتے ہیں ایک ہے وہی غیر جس کو وہی بھی کہتے ہیں ایک وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ ہے اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہ الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہیں مانا بھی اللہ کی جانب سے ہیں اور لے کر جبری لائیں گے ٹھیک وہ قرآن کی تین چیزیں چیز اور جو یہ حدیث ہے کہ بسلاسلسلسل جرس کہ گھنٹی کی آواز آتی تھی تو اس میں الفاظ نہیں ہے ایک مفہوم اور مانا دیا جا رہا دیکھ دیکھ ہے اور یہ حدیث پاک والی وہی ہے وہی خفی جس کو کہہ ہے یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فہم سے اس کو سمجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تو اللہ کی طرف کی طرح سے ہم اللہ کی طرف الفاظ <تصف> اپنی طرف اللہ نے مجھے موجود اب ڈاپک آپ کا الفاظ میرے ہیں ٹھیک ہے بات آپ کی بھی اور میری کیا بات تو یہی ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ وہ حدیث میں بھی جو سرکار نے فرمایا وہ انہوں نے نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے فرمایا کیونکہ کیا آپ نے سبجیکٹ اللہ کی طرف سے بالکل جی جی کیا الفاظ کی آزادی مستفیٰ کو دی گئی اچھا کیفیات پہ بات کرتے ہیں کس قسم کی ہوا کرتی تھی وہی جب اترتی تھی تو اس کی اقسام کتنی تھی اور کیفیات کیا تھی نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام پر جو نزول واحع کی کیفیات تھیں اس کو علماء علماء اکرام نے یہ بیان فرمایا کہ جس طرح کے کلام قدیم کو سننا موسا علیہ صلاح والسلام نے اللہ تبار کا وطالیہ کے کلام کو سنا ملحم ملک اللہ کے ذریعے اللہب العالمی نے تصویر فرمائی اسی طرح نبی کریم علیہ صلاحت والام نے بھی اللہ تبارک کا وطالیہ کے کلام کو سنا اللہ وب العلم کے کلام کو اس طرح سنا اور حدیث پاکمیش کی تصویر موجود ہے اور نبی کریم علیہ کی صلاح وسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے رب تعالیٰ کو اس کی اچھی صورت پہ دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اب یہاں پر یہ ہاتھ جس طرح عام طور پر ہوتے ہیں یہ نہ سمجھا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے جو اس کی شائن کے لائق ہے تو فرمایا کہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو فالم تو معافی سلامات والا جو زمین و آسمان میں تھا اس سب کا سب میں نے جان لیا اس سے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم اطاف فرمایا محطة ہے محطة دوسری یہ ہے کہ فرشتے کی رسالت کے واسطے سے بارہ آس کردیمہ میں کہ حضرت علیہ سلاۃ والسلام جو ہے وہ حضرت واحد قلبی رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے خوبصورت تھے بڑے حسین تھے یوسف بھی کہا گیا ان کی شکل میں آ کر نبی کریم علیہ کو سلاط والا کر قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض اوقات امین علیہ سلاۃ والسلام اپنی اصلی صورت میں بھی تشریف لائے اصلی صورت میں تقریباً دو مرتبہ جو ہے روایت میں آتا ہے جی لیکن زیادہ تر جو, جو ہے وہ کسی صلی اللہ صلی اللہ اور کی صورت میں بھی آئے جس طرح کہ حدیث جبریل نے فرمایا کہ ایک شخص آیا کہ اس کے جو ہے وہ کپڑے پرا گندہ تھے اور جو اس کے بال تھے بالکل اس میں مٹی اٹی ہوئی تھی اور اس نے آ کر اللہ کے پیارے رسول وسلم سے جو ہے وہ عبادات کے مسائل پوچھے یعنی ایمان پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے آخر میں صحابہ سے فرمایا کہ جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا تمہیں تمہارے دن کی تعلیم دے رہا تھا تو اللہ رسول عالم فرمایا تو فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے ابھی بات یہ فرمایا میں وہ یہ ہے کہ مفتی صاف اللہ نے تو بہت خوبصورت بات فرمائی اس میں یہ تھا کہ جبریل امین جو آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ جبریل امین جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور وہی پیش کرتے تھے تو اس کی دو نویت علماء نے لکھی علامہ جلال شیتی علیہ رحمت نے اطکام کے مقدمے میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ جب سرکار علیہ لی تیس طرح کے اکثر آپ نے دیکھا کہ طبیعت پر گراں گزرتا تھا معاملہ <سلام> تھے اور ایک کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا <سلام> تو جس وقت جبریل اپنی اصل شکل میں آتے تھے تو اس وقت وہی لینے میں ثقالت یعنی ہوتی تھی بات جاری رکھیں گے سید صاحب ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم بے شک رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر پر جو ان کی مستند کتاب ہے اس اس کا تمام مفسرین نے اپنی اپنی جگہ پر امام راضی وغیرہ لکھا ہے کہ جب جبریل امین سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو اس کی دو صورتیں ہوتی تھیں ایک تو قیمت صاحب نے ابھی ذکر فرایا کہ حضرت وسیع کلوی ربی اللہ تعالیٰ اللہ کی صورت میں بشری صورت میں آتے تھے تو اس وقت وہی لینے کے اندر بہت زیادہ آسانی ہوتی تھی ہم جنس ہونے کی وجہ سے اپنی ذات سے مماثلت ہونے کی جیس و جیسے تو اب جب وہ جبری امیر اپنی اصل شکل میں آتے تھے یعنی نورانی نیر نور والی شکل میں تو اس وقت محدثین نے اور علوم القرآن کے تمام ماہرین نے قاعدہ لکھا ہے کہ جو وہی کی ثقالت ہے یعنی جسم پر کپکپی کپی آ جانا جدید مقدس پر پیشانی پر گویا کے پسینے کے خطرے آ جانا اور چہرہ مبارکہ کا رنگ جو ہے وہ مزید سرخ ہو جانا تو یہ سارا ثقالت کیوں ہوتا تھا کہ اس وقت جبلیت اپنی اصل شکل میں آتے تھے اور سید عالم کی کیا کیفیت ہوتی کہ ان خالہ انس صورت البشریت الى صورت سورت الملکیت آپ صورت بشری سے باہر نکل کر نوری شکل میں چاہوں گا اس واقعے بھی تو روشن کہ جب آپ اونٹ پہ سواری کر رہے تھے اور اس وقت وہی نازل ہوئی تھی تو اونٹ کی کیفیت کیا ہوئی تھی وہ تو نفس کی کیفیت تھی وہ تو سکالت کا یہ عالم تھا کہ قرآن نے خود کہا کہ ان سنتی علیہ کا قول وہ تو اللہ نے پہلے متنبے فرمایا کہ ہم بہت بھاری کلام اتارنے والا اللہ اور فرما دیا کہ سلام کی سخالت یہ ہے کہ نو انزل نہ قرآن اللہ جبل اگر پہاڑ پر بھی اتارتے تو اپنے گرد و نواب میں دیکھو کہ سب سے مضبوط اور مسمم آہا. اور مقوی جسم جو ہے وہ کو گئے عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی تو واقعہ بڑا مشہور ہے سوال جی ہاں ان العزیز محدید سے دہلی علیہ رحمت اور دیگر بزرگوں سے پوچھا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یعنی سرکار کے چچا کے بیٹے عبد اللہ وہ آخری عمر میں نابینا ہو گے تو اس کی وجہ کیا تھی تو رام نے اس کو یہ ذکر کیا کہ سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدنا عبداللہ بہت چھوٹی عمر کے تھے اور سردار علیہ سلاط اسلام ان سے بڑی محبت کرتے تھے تو یہ بلا تکلک جب چاہتے گھر میں تشریف لے جاتے باہر آ جاتے ایک دفعہ سیدا جبریل امین اپنی اصل شکل کے اندر یہ حقیقی ہے کہ جیسے سردار اس طرح, طرح ملاجی فرماتے ہیں نورانی شکل کی طرف تو وہ اس دوران خجرے میں تشریف لے آئے حاضری دے دی تو اس وقت یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ کسی انسان کے سامنے ایک یا دو کروڑ وارڈ کا بلب رکھ دیا جائے اس کی آنکھوں کا کیا حل ہوگا اور اس کے دماغ اور اس کی ساکھ کا کیا حل ہوگا یہی کیفیت حضرت عبداللہ پر ہوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے سینے پر ہاتھ رکھا یعنی انہوں نے اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھا دیکھنے کی کوشش کی لیکن اس کی نورانیت اور اس کی درشندگی اور روشنی اتنی تھی کہ جس سے قریب ان کا دل پھٹ گیا اور وہ اسی وقت ہلاک ہو جاتے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سین، ان کے سین مبارکہ پر اپنے دست کرم کو رکھا اور ان کی آنکھوں پر اپنے دست کو رکھا جس سے یہ کیفیت ہوئی کہ وہ کیفیت روب تھوتی وہ ظائل ہوئی لیکن وہی کی ثقالت کا اظہار ضروری تھا اس لیے آخری عمر میں آخری عمر میں جا کے جو ہے وہ بینائی متاثر جا ہوئی ناگر شامل کرتے ہیں ایک کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو اپنے ٹیلیویژن آواز نہیں آ رہی آپ کی ٹیلیویژن کی آواز کو بند کر لیں تو بہت آواز پراپر پہنچے گی آپ تک ہلو جی السلام علیکم السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام فنی بھائی آپ کی چھوٹی بہن بات کر رہی جی ہماما علیکی ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم ہے آپ ٹھیک ہے اللہ کا بہت شکریہ فرمائیے جنید بھائی سب سے پہلے آنامہ صاحب کو مفتی صاحب کو ریحان بھائی کے بہت بہت السلام علیکم رمضان کی مبارکباد خیر مبارک جنید بھائی میں دو دن سے کال کر رہی ہوں لیکن نہ میری شہری ٹائم میں کال مل رہی ہے نہ افطار ٹائم میں آپ بہت مشکل سے ملیے جنوبی زبان سے پہلے میں آ رہے ہیں آپ سے یہ ریکویسٹ میں بہت ہیں ایڈ کم کیا کریں ہلو ایک اور کالوں کی شامل کریں گے السلام علیکم ہلو السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام جناب جنیش بھائی جب سعودی عورتوں سے بات کر رہے ہو میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا ہے ہمم <laughs> راجہ کر رہا ہوں تو میں نے پوچھنا ہے کہ یہ جو لوگ عمرہ کرنے کے بعد کچھ لوگ تو, ہیں تو, کچھ تھوڑے تھوڑے تو کے ہیں کہ کیا ان کا عمرہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی وہ جو مسئلہ ہے حلق اور تفصیل کا اس میں مطلب بات کریں گے برا یہ آپ جو بات فرما رہے تھے اس میں ساری باتوں کی وضاحتیں تو اپنی جگہ ہو گئیں مفتی صاحب آپ کی جانب ہوں, مسائل کے جوابات بھی لوں گا نازین رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے سے ایک اسٹار ٹائم کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جمید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میری مفتی سے سلام اور آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک مبارکباد آپ کو وعلیکم السلام اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک کیا کہنا چاہتی ہیں آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی ہے ریان قادری صاحب بات یہ ہے کہ وہی کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اثر پر قرآن کے نزول کا معاملہ تو قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی قرآن جستے قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی, ہے. قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی مت کا جو خزینہ وہ سینے نبی ہے ایک کا جو خزینہ وہ سینے نبی ہے قرآن جس پہ اترا وہ سینے نبی ہے پر مت پہ گر اترتا زری را پر بس پہ گر اترتا ہو جاتا رے زریزہ پر کس قدر توانا وہ سین نبی ہے پر کس قدر توانا وہ سین نبی ہے قرآن جس پہ اترا وہ نئے نبی ہے بچپن ہو یا جوانی میرا جی ہوسا بچپن ہو یا جوانی میرا جی ہوسار زمزم سے جس کو دھویا وہ سین نبی ہے دم گم سے جس کو جھویا وہ سینے نبی ہے قرآن جس پہ اترا وہ سینے نبی ہے مفتی صاحب پہلے سے جتنے بھی سوالات ہیں اس پر خرام کر لیتے ہیں اس کے بعد پہ موضوع پہ آتے ایک بہن نے یہ پوچھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے درمیان جو ہے وہ آزان آ جائے اس کی چند صورتیں ہیں آزان ہو رہی ہے اور آپ آ کر قرآن پاک کے پاس بیٹھی قرآن پاک کو تلاوت کرنا شروع کیا یہ منع ہے بالکل آپ آزان سنیں اس کا جواب دیں دوسری صورت یہ قرآن پاک اب تلاوت کر رہی ہیں یا کوئی کر رہا ہے اسی اسلام میں آزان ہو گئی تو اب علماء گرام نے اس بات کی اجازت ضرور دی ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ وہ خاموش ہو جائے اور آزان کو سن کر اس کا جواب دیں اور ایک ہی آزان کا جواب دینا ہے کہ وہی بات آ رہی ہے بہت سی اذانیں ہوتی ہیں کس کا جواب دیں تو آپ کی سب سے جو قریبی مسجد ہے محلے کی مسجد ہے آپ نے اس کی اذان سن لی اس کا جواب دے دیا اب گجوب آپ سے سات کے بعد جو پوچھا انڈیا بہن نے کہ فون پر جو ہے وہ مردوں سے بات کرنا مفتیا نے سے مسئلہ پوچھنا دیکھیں عام طور پر اگر مطلق جنرلی طور پر دیکھا جائے تو مرد کو عورت سے عورت کو مرد سے بات کرنے کی اجازت نہیں لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں خرید و فروخت کرنی ہے یا اس کے علاوہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا کسی مفتی سے مسئلہ پوچھنا تو اس میں عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ انہوں نے مسئلہ پوچھتے ہیں آپ بیٹھے آپ تو واپس بنتے ہیں تو آپ ان کا سوال ہم تک جو ہے کنورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو آپ سے بات کرنا بالکل جائز ہے کوئی پرابلم نہیں ہے سر ٹھیک ہے بالکل اور یہ کہ فضول باتیں نہ ہوں اس کے بعد جو ہے وہ پوچھا بہن نے کہ اللہ کی قسم کے علاوہ اور قصبے معتبر ہے یا نہیں تو شریعت میں اللہ رسول اور کی قسم کے علاوہ اور قسمیں معتبر نہیں ہیں بالکل صاحب شامل کرتے ہیں ایک کالر کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی شاہد یہ کال ڈراپ ہو گئی کیا انہوں نے یہ پوچھا کہ اللہ کی کسی نے قسم کھائی تو کیا لاگو ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کام کروں گا اب فلاں کام اس کے لیے لازم ہو چکا ہے نہیں کرے گا تو قسم کا فوارا دینا ہوگا قسم کا فوارا تھا پارے میں پہلے سفر پر اللہ اللہب العالمین نے بیان فرمایا کہ یا تو دس مساکینوں کھانا کھلائے یا پھر غلام آزاد کرے چونکہ وہ آج کے دور میں غلام کا نہیں ہے یا پھر اگر دس مساکینوں کھانا کھلانے کی قدرت نہیں ہے تو تین جو ہے وہ پے درتے روزے رکھ لیں ہے وہ خاموشی کے مطابق بھائی نے یہ پوچھا کہ کوئی حدیث ہے تو <تصفی> نبی کریم علیہ صد وسلام نے فرمایا کہ منسمت و نہ جا جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی یہ مطلق حکم ہے لیکن خاموشی سے بہتر یہ ہے کہ ذکر اللہ کیا جائے یا ذکر رسول کیا جائے اس کے بعد جو ہے وہ راجہ صاحب نے یہ پوچھا کہ عمرے کے بعد جو عام طور پر قربانی کے بعد حل کو تقسیم کی جاتی ہے اس میں کلام دبت دبت کرواتے دبت آ... ہیں آپ سے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے بعد جمید اخبار حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے حرد الزیز ممتاز عالم دین محترم جناب سید مظفر حسین شاہ صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز محبت حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے ممتاز صناخا محترم جناب ریحان قادری صاحب ممتاز صاحب بات ہو رہی تھی فصیح مسائل کے حوالے سے آپ جواب دے رہے تھے راجا صاحب نے یہ پوچھا کہ عمرے میں قربانی کے بعد جو حلق و تقسیم کروائی جاتی ہے آج کل فیشن نکلا ہے کہ وہ تھوڑے سے بال لیے جاتے ہیں اور جو ہے کنارے سے کاٹ دیے جاتے ہیں وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ ہمارا جو معاملہ وہ پورا ہو چکا ہے حالانکہ اس میں دو حکمیں یا تو مکمل جو ہے وہ بال بالکل یعنی گنجا ہوا جائے یا حلق کرایا جائے یا پھر اس بات کی اجازت ہے کہ پورے سر سے چوتھائی بال لیے جائیں تخصیر کرنا بھی صحیح ہے لیکن زیادہ بہتر یہ کہ حلق کروایا جائے اس کے بعد جو ہے وہ یہ پوچھا گیا کہ سیرا جبیر صحبا نے یہ پوچھا کہ تراوی میں بعض اوقات سورت کم یاد ہوتی ہیں تو سورت کو ریپیٹ کرنا کیسا ہے یعنی دو رقع کے بعد پھر اسے رپیٹ کیا جائے اگر صورت یاد نہیں ہے جو یاد ہے اسے اگر بار بار ریپیٹ کیا جائے اس میں کوئی حرض نہیں ہے اچھا اب بات ہم کر رہے تھے کیفیات کے کی اوپر تو ایک بات لفٹ کر کے جو سید صاحب نے ماشاء اللہ جو اس کی دی تو آپ کی میں نے یہ کیا تھا کہ سب سے نمبر ایک کلام قدیم کو سننا اور اس کے بعد فرشتے کی رسالت کے واسطے سیت ان دونوں کو میں نے غذا کے ساتھ بیان کیا اس کے بعد ہے کہ وہی کو دل میں الکا کرنا اس طرح کے نبی کردیم علیہ فرماتے کی نفرت پھر کہ جبیل علی سراۃ نے آ کر میرے دل میں اس بات کو ڈال دیا اس طرح علماء اکرام فرماتے ہیں فقاء اکرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات خواب کے ذریعے بھی نبی کریم علیہ اشاط کو وہی ہوئی اور अच्छा ایک نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہی وہی ہے اچھا اب اس میں مفتی صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ڈائریکٹ اور دونوں ریسورسز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کی رسول پر وہی کرنے کے لیے یہ بات نہ سمجھی جائے کہ خدا نخواستہ آکا علی حسرات اسلام وہی لینے میں جی امین علی کے محتاج ہیں ٹھیک ہے بات جاری رکھتے ہیں ایک کالر شامل کریں گے السلام علیکم جی کو السلام علیکم, علیکم بھائی کو بھی السلام علیکم, علیکم, اسلام اسلام کو, بھی علیکم, والیکم والیکم علیکم کو رمضان شیخ کی بہت مبارک آپ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں مسز ریاض بول رہی ہوں ہندوستان جبل پور سے جبل پور ہندوستان سے فرمائیے جی مجھے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ جو لوگ مطلب رمضان شریف میں انتقال فرما جاتے ہیں مطلب جن کا انتقال ہو جاتا ہے رمضان شریف میں تو ان کے بارے میں کیا ہے مطلب وہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب ہوتا ہے رمضان میں کہ نہیں ہوتا उही یا اس کے بعد ہوتا ہے یا قیامت تک نہیں ہوتا ہے بارے میں تھوڑی سی بتانا چاہوں گی آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہندوستان جبل سے کال کی وہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ جو لوگ انتقال فرما جاتے ہیں رمضان المبارک ملک رمضان بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے تو اس میں روایتیں ملتی ہیں مختلف روایتیں آکا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صحیح رقیدہ مسلمان اس دنیا سے اس ماہ میں چلا جاتا ہے تو وقت کا مطالعہ اسے عزاب سے محفوظ فرما دے بالکل ٹھیک ہے ریحان بھائی آپ کی جانباتے ہیں ناطے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشار شامل کرنے کو دل کر رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اب موقع آ گیا دعا کا اب ہم جا رہے ہیں اس سما میں کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں افطار کے وقت میں چاہتا ہوں انجات کے چند اشار ہوں درے گزر کر بے بےکسو مجبور کی ہر خطا تو گزر کر بے کسو مجبور کی بے سسو مجبور کی یا علاحی مغفرت کر بے بیسو مجبور کی زندگی اور موت کی ہے یا علای کشم کش زندگی اور موت کی ہے یا علا ہی کشم کش نکل جاتی رضا پر کسو مجھ بور کی یا علا مغفرت کر بے کسو مجھ کی ہر خطا تو در گزر کرے بے کسو مجھ کی واستا نور محمد کا میرے پیارے خدا واس نور محمد کا میرے پیارے خدا کر منور بے کسو مجھ کی یا میرت مغفرت کر بے مجھ بور کی ہر خطا تو در گزر کر بے مجھے بورے کی مفتی صاحب, صاحب وہیں پہ تو خاصی ہم نے گفتگو کی الہام آسفرال.. اور کشف کے ہوا کرتے ذرا موضوع کو معاملے میں کہ جو خواب آیا آسفرال.. کرتے تھے وہ تمام کے تمام وحی تھے آکاری نے فرمایا کہ وحی کا سلسلہ میرے بعد منقطع ہو جائے گا لیکن مبشرات خوشخبریوں کا سلسلہ جاری رہے گا صاحب کرام نے خوشخبری کیا ہے فرمایا ارسالحت التیم کہ وہ اچھے خواب کی جو ایک مومن بندہ دیکھتا ہے یعنی یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آکاری حسات والسلام کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن جو آکاری حسلات و اسلام سے جتنا اپنے دامن کو وابستہ کرے گا آکار سات السلام کے دامن سے جتنا وابستہ ہوگا جتنا قرب ہوگا آکاری حسا سلام کے توفیل اسے فراست عطا فرمائی جائے گی اسے خوشخبریاں عطا کی جائیں گی اسے الہام کی دولت بھی عطا کی جائے گی الہام اور کشید پر رہا ہوں دیکھیے الہام عام طور پر اولیاء کامرین کے ساتھ خاص ہے اور الہام کا معنی یہ ہے کہ بطریقہ فیضان اللہ قبار کا بطانا, کسی بھی بندے کے دل میں کوئی بات ڈال دے جی yani جی کوئی بھی ڈال. اس کے دل میں بات آ جائے اسے الہام کہتے ہیں یہ اولیاء کاملین کے ساتھ خاص ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اے, کشف ہو گیا فراست جسے ہم کہتے ہیں یہ مومن کے ساتھ ہے یعنی مومن اپنے ایمان میں جتنا زیادہ بڑھتا ہے اللہ قبار کا اسے اتنی ہی زیادہ فراست عطا فرماتا ہے اسی لیے فرمایا گا کہ اتنا خوب فراست المومن فعین البن کہ اللہ کے نیک بندوں کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ اللہ کی نور سے اچھا آپ ایک بات بتائیے ہم نے عموماً یہ سنا ہے کہ صاحب الہام کا جو معاملہ ہے وہ نبیوں تک مخصوص ہے اور جو عام بندہ ہے اس کو القا ہوا کرتا یہ ایک عام زبان زد عام بات ہے تو کیا یہ بات کسی میں الحام الحام جو امبیا کامدین کے ساتھ امبیا کرام کے ساتھ ہے وہ وہی کے معنی میں ہے اچھا وہی وہی جو ہم نے ابھی ایک عام آدمی کو بھی الحمام ہو سکتا ہے لیکن عام آدمی کو نہیں ہوگا اور جو کامل ہوگا جو ولی کامل ہوگا جو اللہ قبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوگا اسے الحمام ہو سکتا ہے ٹھیک بات جاری رکھتے ہیں ایک کالر پہ شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جناب جی میں فیروز بول رہا ہوں انڈیا سے ہندوستان کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں فیروز میرا آپ سب کو رمضان مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت مبارک شہر سے بات کر کے میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں ایم پی سے مدھیہ پردیش سے مدھیہ پردیش فرمائیے مدھیہ پردیش سے فرمائیے ہاں سر میرا ایک سوال تھا جو نے تعلیم وہ یہ پوچھنا چاہتا تھا میں کہ روزے میں اگر ہم اسٹار میں کچھ دیر ہو جاتی ہے ہمیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے مدہ پردیش ہندوستان سے کال کی پہلے ان کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا ڈلے ہو جائے تو کیا ہوگا جی جی عام طور پر حکم یہ سربرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب وہ افطار میں جلدی کرے گی اور شہری میں تاخیر کرے گی اگر تاخیر ہو جائے تو کیا ہاں میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر افطار میں تاخیر کرنے کی اضر موجود ہے تو کوئی اس میں حرض نہیں ہے لیکن تاخیر نہیں کرنی چاہیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے اچھا اب الحام پہ ہم بات کر رہے تھے تو بات ایک عام آدمی کو آپ نے فرمایا الحام نہیں ہوتا اور یہاں جو کہے کہ مجھے الہام ہوتا ہے مجھے القاع ہوتا ہے تو ہمیں اس کی ظاہری حالت پر غور کرنا چاہیے اگر وہ احکام شریعہ کا پابند ہے اور وہ اقتبار کا بطالا کہ تمام احکامات کی پابندی کرتا ہے نبی کریم علیہ حساب سے محبت اور عشق بھی ہے سنتوں کی پیروی بھی کر رہا ہے اگر وہ کہتا ہے تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے الہام اور الققے میں کیا فرق ہے مفی صاحب جو ہے وہ کسی مانا کو ڈالنے کے معنیٰ میں آتا ہے القا کا زخمی ڈالنا اور یہ الحام کے معنی میں ہی ہے کہ بطق فیضان کسی مومن کے دل میں کوئی بات باتی تھا اچھا سید صاحب کشف کے حوالے سے آپ تو ماشاءاللہ اللہ مطلب جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں نو علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اللہ ان کو جو رتبہ عطا کیا تھا ایک سو چونسٹھ برس کی عمر میں ماشاء انہوں نے پردہ فرمایا اہل کشف کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں یعنی جو دلوں کے حال کو دیکھ لیا کرتے ہیں پردے اٹھتے ہوئے دیکھ لیا کرتے ہیں تو تھوڑا سا کلام کرواتے ہیں آپ سے نازن آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کرامات کے معاملات کیا ہیں ان سے کلام کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے دیکھا اپنی زندگی میں ان معاملات کو آپ کے سامنے تو ماشاء اللہ سید کے والد زندگی ہے اور الحام اور کشف کے جو معاملات ہیں اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ہرام میں عبادت فرمایا کرتے تھے تو اس کا ایک بہت اہم پہلو ذکر اللہ اور مراقبہ ہوا کرتا تھا اور آج آپ دیکھیے کولیہ اکرام کی زندگی کے اندر یہ دونوں پہلو جو ہیں وہ نمایاں ہمیں نظر آتے ہیں اور کشف کے معاملات بھی نظر آتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو کہ یہ کشف جو ہوا کرتا ہے آج دعوے لوگ کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے کشف ہے ہمارے سامنے پردے اڑ جایا کرتے ہیں ہم یہ بتا دیتے ہیں وہ با... بڑے ایک دعوے جو ہیں وہ لوم ہوا کرتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو دیکھیے یہ دعوے کا ذکر آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے سے پردے اٹھ گئے اور ہم نے غیب کو جان لیا تو اگر جس طرح کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ اگر ان کا ظاہری حال شریعت متحرہ کی پاسداری سے خالی ہے <تصفح> یعنی وہ شریعت متحرہ پھر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں یا سنت مبارکہ کے خلاف ہیں یا فرائض کے تاریخ ہیں تو ان سے تو یہ کسی صورت میں سرجد نہیں ہو سکتا اگر وہ کسی بات کو بتا بھی دیں تو وہ استدراج ہو سکتا ہے جو جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں اب کش کہیں یا فراست کہیں یا الخا کہیں یا الہام کہیں میں سمجھتا ہوں یہ سب ایک ہی چیز ہے ایک ہی جی ہاں لیے کہ مخلوق کو غیر علم دینے کے کئی طریقے ہیں اس میں سے ایک طریقہ وہی ہے جو انبیاء کے ساتھ خاص اور الہام اور القاع ہے یہ وہی کے طریقے غیب کو نازل کرنے اور غیب کو دینے کا یہ طریقہ وہی تو مختص ہوگی انبیاء کے ساتھ اور الہام اور فراست یہ دونوں ایک بھی صورت ہو سکتی ہے اور دونوں کا کام یہ ہے کہ جناب اس سے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کشف کیا ہے کش یہی ہے کہ فراست ملنے کے بعد جو غیب روشن ہو جاتا ہے اسی کو کشو کہا جاتا ہے وہاں پر پردے اڑ جائیں ملا علی قاری عل رحمت نے شرف الکبر کے اندر فراست کی تعریف یہی کی ہے الفراست ہوا مقاشفت الغب ہے یہ فراست اس آگ کو کہتی ہے جس کے سامنے غیب عیام ہو ہے اور مراقبہ جو آپ فرما رہے ہیں تو مراقبہ تو آپ نے بالکل صحیح اشارہ فرمایا کہ غار میں سرکار علی اصلاح اسلام کی خلبت اور دنیا سے کٹ کر اپنے رب کو یاد کرنا یہ مراقبے کی اساس اور بنیاد ہے مراقبے کا اصل جو روح ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس بات پر یقین رکھ رہا ہوں کہ میرے... میں اپنے رب کے سامنے سے غافل نہیں میری ہر حرکات اور سکانات میرے دل کے تمام عزائم اور خیالات اور میرے خوشوخوص سب میرے رب کے سامنے آیا ہے یہ ہے مراقبہ اور یہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تنہا تشریف فرما ہوتے تھے اسی سنت پر اولیا کاملین دنیا سے ہٹ کر احتکاب فرماتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں اور ان کا مراقبہ صرف خلوت کا نہیں ہوتا وہ بازار میں بھی ہوتے تو مراقبہ ہوتا ہے اس لیے کہ مراقبہ کی اصل وہ فکر ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اس وقت جب یہ فکر دل پر اس کا قبضہ ہوتا ہے تو بندے سے گناہ سرزد نہیں ہوتا اور وہ اپنے رب کی بارگاہ سے معطل نہیں ہوتا دور نہیں ہوتا, ہوتا, ہوتا یہ مراقبے کے ساتھ صاحب آپ کیا فرمائیں گے مراقبے کو کشف کو الہام کو فراست کو ان ساری چیزوں کو اگر ہم مجتما کریں جی تو جیسا جی جی جی جی جی کہ میں نے ارض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اللہ جب غالب ارام تشریف فرما ہوتے تھے عبادت کرتے تھے دو باتیں بہت خاص تھی مراحبہ اور ذکر اللہ اور یہی جی ہمیں درجہ بہ درجہ کاملین تک جو ہے شاہ صاحب نے بہت خوبصورت پہرا میں ذکر فرمایا ہے میری نظر والله أليم بذات الصدور يا <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> دلوں کے حال کو زیادہ بہت او علیم بیما یا وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو جو हुँ. سب کرتے ہیں اور یہاں پر حدیث جبریل میں ایک کلمہ ہے کہ عبادت اس طرح کرو احسان اس طرح کرو نیکی اس طرح کرو کہ ان کا طرح تم اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو فلم تک تباہ کر انگ اگر تم نہیں دیکھ سکتے اتنا ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اس کو دیکھنا یا اس کا ہمیں دیکھنا یہ مراقبہ ہے جسے مراخبہ کہتے ہیں جب مراخبے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب ہر وقت اس کے دل میں یہ ہے کہ مجھے رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے میرے ہر کام کو ملحصہ فرما رہا ہے تو کبھی بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے معطل نہیں ہو سکتا اچھا اب آتے ہیں اجمالی طور پر اس پورے موضوع کا ایک احاطہ کرتے ہیں ہم نے وہی سوات کی ابتدا کی تھی اور اس کے بعد پھر ہم نے مختلف جو ہے وہ مذاہب کی بھی بات کی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی صوف باہی کی بات کی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کی ایون جو ٹینٹ کمانڈمنٹ جو سے لے کے آئے اس کی بات کی آخر میں صرف دو تین جملوں میں سمب کریں گے لیکن جانا ہوگا جناب ایک مختصر سے وقفے کی جانب ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے ٹائم کے اسپیشل ٹرانسمیشن کے بس آخری آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میز بانجول اقبال حاضر خدمت نازن یاد رہے ان اللہ اس سیگمنٹ کے بعد ہم ایک خصوصی دعا بھی کرائیں گے لیکن بات کو تھوڑا سا سمپ کریں گے کہ وہی کے معاملات کے حوالے سے آج اگر چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے الحمد لیکن اگر آج کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر معذ اللہ وہی نازل ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں مفتیان کیا فرمائیں گے مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ کہ اگر آج کوئی شخص اسپیسیفک دعویٰ کرتا ہے کہ صاحب مجھ پر وہی نازل ہو رہی ہے اور میں جناب وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کہ بالکل مطلب معفوقل عقل ہیں تو کیا فرمائیں گے دیکھیں کہ ساری گفتگو اسی پر ہوئی ہے کہ وہی کا اختصاص نبیوں کے ساتھ ہے وہی نبی کے ساتھ خاص ہے اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی تو وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ٹھیک اب اگر کسی شخص نے اپنے آپ پر وہی کا دعویٰ کیا تو یوں ہوا کہ اس طرح کے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی کریم علی علیہ صلاحت والسلام کے بعد مدعی نبوت ہونا یہ شریعت اسلام شریعت متحرہ کی ضروریات کا انکار ہے اور بالاتفاق اتفاق و شخص کافر اور مرتد ہے بات کو سمبھ کرتے ہیں مفتی صاحب نور نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے حوالے سے ایک جملہ صرف فرمائیے جب جبیل امین علیہ سلاط وسلام جو ہے وحی لے کر آیا کرتے تو یہاں آقا علیہ ہی سلاد و وہ گھنٹی کی آواز آیا کرتی تھی تو آقا علیہ سلاد وسلام کائل کی صفت یعنی فرشتے کی صفت سے متفق ہو جاتے ٹھیک ہے تو یعنی حالت بشریت سے حالت کی طرف انتقال تو یہاں سے ثابت ہوا کہ نبوت کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے اگر نور کو نہ مانا جائے تو وحی کا جو ہے وہ کوئی مطلب ہی نہیں رہتا مطلب ہی نہیں رہتا آپ دونوں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے اور ریحان بھائی آپ کلام سنتے ہیں اور انشاءاللہ شاء آخری سیگمنٹ میں مفتی صاحب سے دعا کروائیں گے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ کو جان سے قربا done. <laughs> دینے illo ٹائم کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کی آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا حاضر ناظرین بات یہ ہے کہ افطار کا وقت جب قریب آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ذہن میں آتی ہے جہاں پر آپ نے فرمایا کہ تین لوگوں کی دعا کو اللہ تعالی رد نہیں کرتا ایک عادل حکمران دوسرا مظلوم اور تیسرا روزے دار لیکن ناظرین بات یہی ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ اس نے پورا کا پورا جو روزہ ہے وہ نماز کی پابندی کے ساتھ تقوی کی پابندی کے ساتھ پرہیز گاڑی کے دامن کو پکڑتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے گزارا ہو تاکہ جب وہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور قرآن کی وہ آیت اس کے سامنے آئے کہ انہیں استجب لکم کہ تم مجھ سے دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا اسے یقین ہو کہ بے شک میں دعا کر رہا ہوں اور میں نے آج رب کعبہ حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے گو کہ میں حق ادا نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود میرا قلب مطمئن ہے کہ میں نے کسی طور سے اپنے آپ کو ان تمام گناوں سے پاک رکھا ہے اپنی نگاہوں کو ان تمام مناظر سے پاک رکھا ہے جس کو دیکھنے کے بعد میرا رب شاید بلکہ یقین ننگ مجھ سے ناراض ہو جاتا آئیے ناظرین آج تمام لوگ اس وقت دسترخوان پہ موجود ہیں ننے نن پیارے پیارے سے ہاتھ بھی موجود ہیں اور ہماری پیاری پیاری سی بہنیں بھی اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہی ہیں ہماری وہ مائیں بھی دیکھ رہی ہیں جو بہت بوڑھی ہو چکی ہیں دنیا چہروں پر آ چکی ہیں کمر جھک چکی ہے لیکن جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اتنی دعا کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور وہ بزرگ کہ جن کی داڑھیوں پر اب سفیدی آ چکی ہے آئیے ہم تمام لوگ مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالے پانچ کے صدقے سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اس روزے کی قبولیت کی اجتزا کرتے ہیں صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیں اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيمنا واركوعنا وسجودنا وترابيحنا إنك أنت السميع العليم واتب علينا يا مولانا يا الله يا رحمن يا رحيم إنك أنت التواب الرحيم آمين. اللهم تقبل دعواتنا يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات بحق شهر رمضان اللهم ارحم لنا فإن لك خير الرحيمين اللهم اغفر لنا واغفر جميع المسلمين آمين شهر رمضان اللهم افتح لنا فإن لك خير فاتحين بحق شهر رمضان اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بحق النبي الكريم سوى الله عليه وسلم الله بحق شهر رمضان اللهم من أحيته من لا فأحيه على الإسلام ومن توفيته من لا فترفه على الإيمان يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا طو حنا